میں مفتی محمود الحسن گنگولی رحمت اللہ نے بہت بڑے برگوں میں سے فرماتے تھے کہ اگر ایک نظر اپنے شہر کو دیکھ لوں اور اس کے شکریہ میں ساری عمر سے پڑھا رہا ہوں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ان سب عمال کی قیمتیں دوسرے جہاں میں جا کر پتہ چلے گی مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے کہ اگر مجھ کو قدر قدر نصیب ہو جائے تو میں ساری رات ایک ہی دعا مانگوں گا کہ اے اللہ مجھ کو کسی ساحل بے نسبت بلی کی صحبت نصیب ہو ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں گے صحبت کا ذکر ہے تقریر و بیان کا ذکر نہیں کہیں دیکھیں گے حتیٰ کے پرانے پاک جو اللہ کا کلام ہے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی راستہ بتلایا دونوں آج ہیں ہے نا میرے پیاروں کے ساتھ رہو بس بیان تقریر کچھ نہیں بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بلکہ جب سے ارادہ کرتا ہے کسی اللہ والے کی ریاست کا وہ میٹر کا جبھی سے جام ہو جاتا ہے سفر و سفر کی صحبت مشکل جاتا جو کچھ بھی ہے اچھے ہے تو برائے نام ہی اس لیے کہ یہ زمانہ تو ہر طرح کی آسانیوں کا ہے پہلے زمانے میں تو لوگ پیدل ہی سفر کرنے کے مجبور تھے اور دور دراز کے سفر کر کے جایا کرتے تھے اللہ کی محبت سیکھ ہزار ہزار میل دور جا کر پیدل جانا یا جانور پہ جانا پہلے کوئی نہ ہوائی جہاز سے نہ گاڑیاں سینا اس میں جا کر بھی یہ لوگ دین سیکھتے تھے آج کتنی آسانی भी سواریاں بھی موجود ہیں پانی بھی موجود ہے جگہ جگہ اور سفر بھی کوئی اتنا لمبا के شہر کے شہر میں اللہ تعالی کے فرض سے بہت مولیاں موجود ہیں اولیا اللہ کی نظر کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہم نے آج تک یہی دیکھا سنا بھی یہی اولیا اللہ کی صحبتیں ان کی نظر عنایت ہی سے راستہ طے ہو جاتا ہے میرے منشید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کسی ولی کی صحبت میں رہنے والے رشتے یعنی آنا جانا رکھتے رہنے اگر اگرچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دنیا دار ہی رہے دنیا دار آئے دنیا دار رہے لیکن آخر زمانے میں ولی کامل ہو کے دنیا سے گئے <تصفح> اللہ عالم کے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا اکرام کرتے ہیں یہ <تصفح> گار بہت گناہ لوگ ہیں برقوں کی برکت سے آخر کار اپنے رب سے روشناس ہونیا سے اٹھائے جاتے پیاروں کے گاؤں ہمارے کمال نہیں ان, ان کے پاکوں کے سوبت کی برکت سے گناگاروں کو نام مل جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ڈیلا ڈالا رہے تھوڑ پہ جو ڈھیلا ڈالا رہے گا وہ ڈھیلا رہے گا مٹی کا ڈھیلا اللہ کے راستے میں کوشش اور کاوش کرتے رہنا چاہیے جد کرتے رہنا چاہیے اندمی کا ہمیں تراش ہوگی خراش آخر وقت تک جو ہے اپنی تراش خراش میں لگے رہنا چاہیے یہ نہیں کہہ کچھ عرصہ گزار لیا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے بس حضرت نے مایا کے جو شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں اور مایا کے جو اپنے آپ کو بے ذات سمجھتا ہے مستقل کے ذاتے میں کچھ ہو گیا ہوں اب مجھے کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں وہ مستقل کے مستقل, بزاد, مستقل بزاد ہو جاتا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا اللہ کو سپنا پسند ہے اللہ کے یہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے جو آپ کا جد و اور کوشش کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا جوئی کی فکر رکھتے ہوئے رضا جوئی کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اس کی قیمت اللہ کے یہاں بہت خوشی بندے کی پیدائش کا مقصد انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی فناش یعنی اپنی تمام خواہشات کو مالک حقیقی تعالی شان کی رضا میں فنا کر دینا اور اس فنا کا حاصل دائمی بقا ہے اس فنا کا حاصل بقا ہے جو اللہ تعالی پر اپنی مرضی کو اپنی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے فنا کا مطلب پنا صرف یعنی وہ فنا ہو کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے فنا ہونے کا بھی احساس باقی نہیں رہتا اور اگر یہ احساس رہے کہ میں فنا ہو گیا تو ابھی فنا نہیں ہوا حضرت میرے مشدد میرے مشدد محبوب رہ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں اس کا مطلب ہے وہ سو نہیں رہا سونے سونے والے کو تو خبر نہیں ہوتی کہ میں سو رہا سونا وہی ہے جو بالکل بے خبری کرے سے احساس ہی نہیں کہ میں سو رہا ایسے جو کرے کہ میں فنا ہو کے اور یا اپنے دل میں سمجھیں تو وہ فنا نہیں ہوا یہ ابھی اس کی املیسیت باقی ہے گپتم کے تو پندار شکستی پہلوان یعنی جو دعوی کرتا ہے گویا پہلوانی اللہ کے مقابلے میں پہلوانی کرتا ہے پہلوان تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے پندار کو شکستی دی یعنی اپنے آپ کو اب میں کچھ نہیں سمجھتا اس درجے میں پہنچ گیا کہ اب میں اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتا لیکن اینگ کے تو بندار شکستی بات تو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا بت دعوے کبوتر موجود تو یہ جو شس اللہ کے راستے میں خود کو فنا کر دیتا ہے اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دیتا ہے اس کو دائمی پکا حاصل ہو جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ باقی رہ جاتا ہے اسی لیے جو اور جن اور اللہ نے کسی ولی کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو پناہ کیا اپنی مزلیات کو منع کیا مٹایا ان کا نام بھی تاریخ میں داخل بلال کے نام سے ان کو پکالا جاتا ہے تعلیم انہوں نے اپنی ذات کو اللہ پر ایسا فنا کرتی ہے جیسا کہ بلوک سے کسی نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے ہست فرمایا کہ میرا کیا حال پوچھتے ہو اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے سورج چاند ستا ہے اور یہ سارا نظام یہ سب اس کی مرضی سے چل رہا ہو اور ان کا آپ تو کافی ہو رہے اس لیے کہ نظام تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے آپ تو انسان ہے آپ تو بندے ہیں غلام ہیں اور بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ایسا پنا کر دیا جو اللہ کی مرضی وہی میری جو میری مرضی وہ اللہ کی مرضی ایک ہی اتنا پناہ کر دیا اپنے آپ کو سار نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے سے شخص کو دائمی بپا نصیب ہوتی ہے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی دائمی بپا کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالی نے اس دولت عزما کی خود عطا فرمانے کے لیے اس شرف سے نوازنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے ہر مرد کو ہر عورت کو اسی لیے پیدا کیا عورتیں موضوع خطاب خطاب نہیں کیا جاتا اکثر لیکن اس میں سب کے سب جیسے کسی اگر قوم کو کوئی نصیحت کرنی ہو اس کے سردار کو نصیحت کر دی جاتی ہے کہ اگر بلا کے تو وہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے عورتیں اپنے مردوں کے تعلق ہوتی ہیں اور مرد حاکم ہوتے ہیں عورتیں عورتوں کو اللہ تعالی نے محکوم بنایا ہے مرد کو نصیحت سب کو ہو جاتی ہے مرد کو کہا جائے کہ تقوی سے رہو تو یہ نہیں ہے کہ عورتیں بے تقوی سے رہیں بلکہ ان کے لیے بھی تقوی فرض ہے نصیحت عورتوں کو کر دی تو وہ سب کے لیے برابر ہے اور جو بھی آیت عموم کی ہے ان نہ محکوم اند اللہ کو میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوگا یہ <تصفح> موم کو فائدہ دیتا ہے جو کوئی بھی ہو اس میں مرد و عورت کی تخصیص نہیں اس لیے بعض عورتیں مردوں سے بھی آگے ولا اگر اچھے درجے میں اللہ نے ان کو کم رکھا ہے لیکن تقوی کے برکت سے اور عورتوں سے بھی آگے بڑھنے یہ لکھت کیا تھا وہاں بہادر آباد میں لوگ آجیمن خطی کی وجہ سے ذکر مکمل نہیں کرتے تو یہ تو خیر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشغولیت کی قسم کی ہے بیجا ہے کہ بجا ہے لیکن بعض عموم کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ زا سب کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے ہم کو وہ سکون جو بیان کیا جاتا ہے جو آشار میں سنتے ہیں کہ اور آپ کو ایسے عیش ہوتا ہے دنیا میں بھی ان کا रहता سکون رہتا ہے خوش رہتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سب کام کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ اور بادلوں کی بھی سمجھتے کہ ہم نگاہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو پھر کیوں تو ہم کو وہ عیش وہ خوشی وہ سکون نصیب نہیں ہے کیا بات ہے کیا ہے بے چینی کی کیا وجہ ہے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی دعوی نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی خطا نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن اکثر لوگ ظاہر پر توجہ زیادہ رکھتے ہیں باطن پہ توجہ کم رکھتے ہیں باطن کی توجہ باطن کی باطن کو سنوارنا اور قلب کی سرمائی کرنا اس پہ توجہ کم ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضروری وبا گناہوں کو نظر نہیں آتا ظاہر تو نظر آتا ہے کوئی شخص گاڑی منڈائے گا تو نظر آئے گا ہوگا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں گاڑی مٹا رہے ہیں کوئی شخص غیر شرعی لباس میں ہوگا نظر آئے گا ٹکنے ڈھانکا ہوا ہوگا نظر آئے گا یہ ظاہر ہے اور اخلاقیات بھی اکثر ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں سے توازن سے مل ملتا ہے مسکراقی ملتا ہے نرم بات کرتا ہے تو ظاہر تو نظر آ جاتا ہے لیکن باتیں ہم سے پوشیدہ ہے باطن میں بڑے بڑے گناہ ہمارے اکثر پوشیدہ ہوتے ہیں بدگمانی کا گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ ہے رحیبت کا گناہ ہے حسد کا گناہ ہے بو ٹی ریا اور ایک اور بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں لیکن جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو بیویوں کے اوپر غصہ ناراضگی اور اذیت ناک جملے کستے اور اس کو اپنے نوکرانی سمجھتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشات اور میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے اہل عیار کے ساتھ برتاؤ اور اخلاق اچھے ہوں مفہوم ہے حلی سے پاک تو اب ہم میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ عموماً باہر تو بہت توازو دکھاتے ہیں بہت گرمی و برتاؤ لوگ کہتے ہیں واقع ایسے اچھے شہید آدمی ہیں لیکن اندر آ کر گھر میں آ کر ننگے شیتا ہے نچین بن جاتے ہیں جبکہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کمر حاک کی, کی سفارش نازل ہوئی ہے سفارش کیا ہے تو گویا کے ایک دھمکی ہے یہ خبردار دیکھو یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا نیر مرشد رحمت اللہ علیہ روزے فرماتے تھے کہ تین بھر میں تم بیویوں کو برا بنا کہتے ہو بعض لوگ پٹائی بھی کر دیتے تھے اب تم آلوم کے اتنی ہمت متوجہ ہے یہ سب کے سر جگہ اتنی ہمت نہیں ہے اب زمانے اس کی دو دو وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض بعض کو سبر سیر مل جاتی ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب زمانہ ایسا ہے کہ مردوں کے آپ پر پڑ پڑک جا رہا ہے شریعت کے احکامات میں بھی جو ہے وہ بعض لوگ اپنی بیویوں کی کہنے میں آ جاتے اب بھی सादा سادہ ہوتی ہے اور ان کو اتنی होती نہیں ہوتی جان کر تو کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے لیکن انجانے میں نقصان کروا دیتی تو بہرحال میرے مرشید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دن بھر ان کو بولا بھلا کہتے ہو اور باز باز لوگ پٹائی بھی کر دیتے پھر رات کو جو تو کو پھر تھوال رویے بدل جاتا ہے رات کو اسے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو اور دن میں جو ہے ان کے ساتھ جانورانہ برتاؤ کرتے ہو ایک ایسی بے غی کی بات ہے اس لیے ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی باتیں چونکہ ہم سے پوشیدہ ہے اس لیے ان گناہوں کی طرف ہماری اکثر کی توجہ جاتی نہیں اور اگر جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی ہمیں وہ فکر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو اس لیے ہماری زندگیوں میں وہ سکون اور وہ عیش نہیں ہے جس کی طرف اولیا اللہ ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں بلاتے بھی ہیں پتہ بھی دیتے ہیں ظاہر ہے وہی کہے گا کہ یہ بات جس کے دل میں وہ دولت موجود ہو وہی اس عیش کی طرف بلائے گا جو اس کو حاصل ہوگا تو اس لیے اس بات کی فکر کی ضرورت ہے اور بھی میرے مرشد نے فرمایا کہ سو کانٹے چکے ہوئے ہوں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ یہ کانٹے ہمارے نکال دیجیے اور ڈاکٹر بڑی محنت اور مشقت سے ننانوے کانٹے نکال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھائی اب تمہیں بہت تھک گیا ابھی ایک کانٹے کے لیے کیونکہ ننانوے تو نکال ہی دیے تقریباً سب نکال دیے ہمیں بس یہ ایک ہی رہ گیا ہے کل آ کے نکلوا گا لیکن وہ اس کو چین نہیں آئے گا کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے ایک کاٹا بھی نکال دیے کیونکہ اس ایک کارٹے, کارٹے نے ہمارے پورے جسم کو بے چین کیا ہوا ہوا ہم سو بھی نہیں سکتے ایک کانٹے جس دن اس تکلیف کا اپنی باطنی اوپ کی تکلیف کا احساس ہو جائے گا باطنی اوغ کی خرابی کا احساس ہو جائے گا تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پھر اپنے مربی و سے درخواست کرتے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمارا یہ ایک کاٹا بھی نکال گیا بہرحال اللہ تعالی نے توبہ و استحمال کا راستہ رکھا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو کم از کم پچھلی زندگی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کر پاک پاکستیں اور جو آدمی اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا روتا ہے اللہ تعالی اس کو بہت پاک صاف فرما کر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اپنی قربت بھی نصیب فرماتے ہیں اور اس قربت کی برکت سے گنا گاروں کو بھی وہ سکون اور چین نصیب ہو سکتا ہے اب کہیں پہنچے نہ ان کو تج سی وقت اے میرے اشکے نہ اب تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا جو ہے اپنے گناہوں پر کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ایشو ہے ایک قیاس کروں کہ اب کہیں پہنچے نہ تجھ کو تجربہ اب اتنا بھی اللہ تعالیٰ بندے پر وہ نہیں ہے سب بلکہ بہت ہی نرم اور بہت محبت والے مالک ہیں بندہ زیادہ ہوتا گر گڑاتا ہے پھر آخر جیسے بچہ بہت زیادہ روتا ہے تو ماں کو آخر اس پر رہنا ہی جاتا ہے پھر اس کو چمٹا لیتی ہے پھر اس کو پیار کرتی ہے نہیں جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی اپنے گناگار بندوں کے ہونے پر ان کو پیار کر لیتی ہے ان کو پاک صاف فرما دیتی ہے اور پھر اپنا پور و عظیم بھی ادارے مرشد محبوب سیدی ندیم ہے مرشد مجدان حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب احمد اللہ علیہ کے نئی مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے اس سے مراد یہ ہے شاہ کا مقصد مرحوم یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایک خیال ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اولیاء اللہ پہلے زمانے ہوا کرتے تھے اب ویسے اولیاء نہیں رہے اس کا رد ان اشار میں رد حضرت والا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے یہ ان کی بے اور حمافت ہے اور ان کی آنکھوں میں کور ہے کور ایک بیماری ہوتی ہے جس سے صاف نظر نہیں آتی ہوتا یہ ہے کہ کوئی اپنے اندر ہوتے ہیں اور جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اس آنکھ میں چونکہ کور ہے اس وجہ سے سامنے والا بھی اس کو عیب سے بھرا ہوا نظر آتا ہے دل میں عیب ہے دل میں گندگی ہے وہ سامنے لوگ کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارا دل صاف ہوتا اور دل کی آگ سے دیکھیں تو بہت سے اولیا نظر آئیں گے بڑے بڑے ولی نظر آئیں گے لیکن دل میں وہ صفائی نہیں ہے میں اسی لیے حضد نے بننایا کہ دیکھوں پہلے زمانے کے اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے اگر پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے ولی پیدا کر دیتے اور آخر زمانے کو محروم کر دیتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آخر میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اس زمانے کے لیے بھی اولیاء اللہ پیدا فرمائے ہیں اور فرماتے رہیں گے قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے اور ان سے اللہ کے بندے مستفید ہوتے رہیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نوز مل جا قدرت میں کمی تھوڑی ہو گئی کہ پہلے زمانے میں ولی پیدا کر سکتے تھے اب نہیں پیدا کر سکتے اسی کو عنوان بنایا ہے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینہ سے وہ ممالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ رہا ہے جہاں چاہے جس زمانے میں چاہے جس پر چاہے اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرما سکتے ہیں کہ اس کو علیہ سے چیٹنگ کی خط انتہا فرما سکتے اور ہیں اور فرماتے ہیں نہیں مخصوص تجلی پورے سیما سے سانس آپ اور اے؟ ہاں یہ بار ہمارے دوست ہیں قاطل محمد عمران عربی بھی میمنی میں لکھتے ہیں ہمارے جراثات والوں میں استاد کہہ رہے تھے کہ عربی کا امتحان لکھنے کا بھی لکھا ہوا جناب ریٹنگ اگزام دینا پڑے گا تحریری امتحان تو معلوم نہیں کوئی اچھا تحریلی امتحان تو استاد ہنسنے لگے کہ بھائی آپ کو کیا پریشانی آپ تو لکھتے رہتے ہیں دیکھتا ہوں تو منہ سے نکل گیا میں عربی تو لکھتا. آپ کے سارے لکھتے تو ہیں لیکن نیمنی میں لکھتے ہیں عربی. حافظ محمد عمران نیمن بہت ماشاءاللہ ہمارے بہت ما محبت کرنے والوں میں سے ہیں اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مجازے پہلے اور بہت عرصے سے ماشاء اللہ ان کا سارا خاندان حضرت کی برکت سے سارے خاندان میں انقلاب آیا سب کے ماشاءاللہ سب مردوں کے داڑیاں رکھنی سب نے اور نیک نمازی اللہ والے اشعار پڑھ کے سنیں بس پیرے موا کے جام سے غرض اتنی ہے بس پیرے موا کے جام سے کو اپنے دیکھ لیتے پن میں ورد اتنی ہے بس میرے موباق سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے پن میں بھی نا سے مالک ہے جہاں چاہے اپنی دکھ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجل نے اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی جلنی تور جینا سے مالک ہے جہاں چاہے تجل اپنی دکھ لائے مسوس ہے اس کی تجلی پورے جینتے جو نادا ہے وہ اللہ کی دیکھیے شاپر فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ جتبی علیہ شاخ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں اور وہ چاہتی الہی میں اس کو اپنے اپنے اپنی منزل کا راستہ ہدایت فرما دیتے ہیں اور اس کو نہ صرف اللہ نصیب فرماتے ہیں بلکہ وہ سورج اللہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں <سلام> وحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جز فرما لیتے ہیں لیتے ہیں تو یہ خبر دینا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں یہ دولت ہمیں دینا چاہتے ہیں اگر ہم درج دل سے ان دولت کو مانگیں اور محبت کی محبت کی اداؤں کے ساتھ ادائے محبت ادائے بندگی کے ساتھ اگر ہم اپنی محتاجی ظاہر کریں احتیاط گڑ گڑائے گڑ گڑا کے جو مانتا ہے جان ساخی دیتا ہے اسے میں گلفان اور ناز و نفرے جو کرے میں آشان ساتھ ہی رکھتا ہے اسے تشنکا جو ناز نخری کرتا ہے یعنی جیسے کہہ رہے کہ ہم کچھ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اولیاء کے پاس جانے کی اور کیا ضرورت ہے ہم تو عبادت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ایسے کو کچھ نہیں ملتا اور جو کے گر گرگرا کے اللہ سے مانتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے راستے کی چلنا بھی نصیب فرماتے ہیں اور اپنی ذات بھی عطا فرما دیتے اور یہ بات بھی سنوائے کہ اللہ نہیں اشا یہ جگہ جگہ گناہوں کے جال بچے ہوئے ہیں اور گناہ کی ایسی کشش ہے کہ انسان اس طرح کھینچا چلا جاتا ہے شہوت کے گناہ عام ہے بدنگائی کا گناہ عام ہے بدنگائی مقدمہ ہے اور شہوت اس کا انجام ہے شہوت رانی کے غلط جگہوں پر اپنی جو ہے شہوت کو نکالتا ہے اور جگہ جگہ گناہوں کے جال بچے ہوئے ہیں لیکن اگر جس کو اللہ تعالیٰ جس پر بھالے اللہ تعالیٰ ہم کمر خاکمی اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اس سورج چاند ستارے زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت قدرت قائرہ سے قائم ہے یہ یا خیو یا قیوم یا قیوم کے معنی حضرت نے پرمائے کہ اللہ دی قائم بھی ذاتی وہ یو کا مغیر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے قائم ہے اور اس عیسائی کائنات کو تھامے ہوئے ہیں اپنی قدرت قائرہ سے حضرت نے گنمایا میرے محبوب رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو سور ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں کروڑہ کروڑہ ستارے کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے قدرت قاہرہ نے ان کو تھاما ہوا ہے تو اللہ سے یوں درخواست کرو کہ اللہ اتنے بڑے بڑے اجسام کو آپ نے اپنے قدرت قاہرہ سے تھاما ہوا ہے اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کو اس میں کوئی نوز بلّہ مشقت ہو رہی ہے اور سن ان کے انہوں نے کن فرما دیا سب کچھ قائم ہو گیا اور سب چیز اپنے اپنے में میں اللہ کی قدر سے تیر رہے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کوئی محنت کر رہے ہیں بس اللہ نے کروا دیا گنج تو ایز لا جب اتنی بڑی بڑی اجزا آپ کے قدرتی خیرہ سے تھامے ہوئے ہیں آپ اللہ ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ کر دے آپ کے لیے ہاں میں کیا مشکل اللہ سے ہم کرو کہ اللہ آپ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو جز فرما حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ان کا جو کھینچا ہوا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جب وہ جس کو وہ کھینچ لے ساری کائنات کی مبراہ کن ایجنسیاں مل بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور اپنی پوری قوت سے اس شخص کو کھینچنا چاہے اور آپ گناہوں کی طرح لیکن اللہ تعالیٰ کا کھینچا ہوا پھر کسی کے قابو میں نہیں آ سکتے کہ وہ اللہ اللہ کہ ہو کر ہی رہتا ہے اللہ ہی کہو کے رہتا ہے پھر وہ ان گنوں سے جو ہے وہ مرغوب نہیں ہوتا ان گناہوں سے جو ہے وہ ان کی طرف وہ کس کو کشش نہیں ہوتی گر ہزارہ دام باشد پر قدم کیوں چکا ہماری نہ بادشد ہی چکا اگر یہ قدم قدم کے گناہوں کے جا رہے کہیں نٹ کیسے برباد کر رہا ہے گھروں میں آگ لگا رہا ہے کہیں موبائلوں پہ گانے بجانے ننگی فلمیں یہ گناہوں ان گناہوں سے انسان آگ میں جلا جا رہا ہے کہ بازاروں کے اندر نگاہ خراب کر کے کہیں دفتروں میں نگاہ خراب کر کے انسان برباد ہوا جا رہا ہے آگ لگی جا رہی ہے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے ملاقلت بھی برباد ہو رہی ہے لیکن اے اللہ ان سب فکنوں کے باوجود سب کشش کے باوجود اگر آپ ہم کو اپنا بنانے کا ارادہ کریں تو پھر بھی ہم یہ گناہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے میرے مشید فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دولت کو مانگو گرگڑا کر مانگو کہ اللہ آپ اپنے فضل سے ہم کو جلد فرما لیجیے اور ہمیں اپنے راستے میں چلنے کی توحید دے دیجیے اور وصول بھی بھی نہ صحیح جو نادا ہے وہ احاطے کی کو کیا جانے جو نادا ہے وہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھنا ہے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجن اپنی دکھنا ہے نہیں مخصوص ہے اس کی تجن دور سیتا سے نہیں مخصوص ہے جلدی دور سیلا سے جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی از مطلب کو کیا جانے کوئی دیکھے بابا میں اہل دل کو چشمے میں بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشمے میں بہت روح کر کے آج اہل میں کدا مجھ کو بہت روح کر کے آج میں کدا مجھ کو شرابیں درد دن پی کر ہمارے جانگینا سے شرابیں درد دل کی تعریف حضرت بھائی درد دن کیا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف جو باتیں ہوں ان پر ڈوب جانا ان پر عمل نہ کرنا اور اٹھا لینا یہ ہے درج دل درد محبت درج دل یہ ہے کہ اپنے محبوب پاک کی مرضیات پر چلے اور ان کی مرضی کے خلاف جو دل کی خواہشات ہوں ان پر رک جانا اور ان پر غم اٹھانا اس پر عمل نہ کرنے کی تکلیف اٹھانا اس سے درج دل حاصل ہوتا ہے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدم مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدم مجھ کو شرابے درد بھی پی کر ہمارے جام شراب درد بھی پی کر ہمارے جام سے خدا ذکر سے وہ کے ہے ہر پل پیار میں خدا کے ذکر سے وہ کیسے ہے ہر پل پیار میں بکتے نہیں دنیا کے پانی جامین سے کجے بکتے نہیں دنیا کے پانی جام سے مانا کے شکست آر زل یہ مالا کے شکست آرزو ہے تھر خطر اختر مدر اے دل خدا ملتا بس کونے تمنا سے مدر اے دل خدا مل تاہے بس کونے تمنا سے یہ مالا کے مگر جے دل خدا ملتا ہے بس کونے تمنا سے ورد اتنی ہے بس تیرے بوبا کے جام سے ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے پن میں سے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کے شکست سے ہے ترخت ترخت اگر سے جی اپنی خواہشات کا خور کرنا گویا کڑوا گھوم پینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے اس تلخی کو شینی بنا دیتے ہیں جو آدمی اپنے آرزو کو اپنی اللہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف حلال نحمت ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تو پیدا کی ہے اس کو استعمال کے لیے تو پیدا کیا ہے حلال نعمت ہے ہنسو بھی بولو خوش رہو کھاؤ پیو جہاں جہاں اللہ ہے منع نہیں پڑا خود دیکھو لیکن حرام کام تو بہت تھوڑے سے جیسے مثال ہے کہ بھائی دیکھو کتے کتیا کے جب بچے پیدا ہوتے تو یہ وقت چھ 6 آٹھ 8 ایک ایک درجن پیدا ہو جاتے لیکن اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا اس میں کوئی برکت ہوتی تو آج زمین پر زمین پر کتے ہی ہوتے اور کوئی نہ ہوتے لیکن دیکھو اللہ کی شان اور جو حلال جانور ہیں جیسے گائے بیل بکری اس کے ایک وقت میں زیادہ سے دو بچے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کتنی برکت ہے وہ ایک خراب انسانوں سے حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر بھی وہ نعمت بڑھی چلی جا ہے حلال میں کتنی برکت ہے شکو حلال کی برکت دیکھو تو تو کس قدر کثرت سے ہے یہ ہمارے مسور صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی جانور جو ہے گائے بکری پیدای موت نہیں مرتا تو پہلی خوشی ہو لیکن یہی ہے کہ بھیا اللہ کا شکر لال نعمت کھا لیتے ہیں اس کو حلال کر کے کھاتے اور دوسری قوم میں جو رہے بازی ان کے یہاں تو جو ہے وہ اور شرات الفظ بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہیں تو وہ رام حلال دیکھتے بھی نہیں ہو بلکہ ان حلال مہنگا ہے سستا جی اللہ کی مہربانی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال کی کتنی کر سکتی ہے اور اس میں کتنی برکت ہے تو کم چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے بہت, بہت چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا ہے تو جہاں تک حلال نعمت ہے اور اپنی جیب اجازت دیتی ہے حلال کھاؤ حلال پیو حلال کام کرو لیکن حرام ایک بھی نہ کھاؤ فرمایا کہ جو شکست آزو اپنے آلو کا خون کرتا ہے ناداری آلو کا خون تو اس کڑوے گون کھولنا बना देते بنا دیتے ہیں ہاں کڑوا گونٹ پینے سے جو جیسے ہی کڑوا گونٹ پی لیتا ہے اندر جا کے ایک مٹھاس کھول دیتا ہے وہ کیا مٹھاس ہے حلاوت ہے حلاوت ایمانی فوراً ہی اس کو مت رکھتی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ملم منتخب اکثر تو ایمان یہ تو خلاوت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کو ایسا ایمانت فرماتے ہیں جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے خور سے اللہ کے خوف سے نہیں دیکھتا میرے اللہ کا حکم ہے کہ محرم کو نہ دیکھو چاہے وہ بازار میں ہوں چاہے گھر کے نامرن رشتہ دار ہوں اللہ کا حکم ہے آکم الحکمین کا حکم ہے رشتے بنانے والوں کا حکم ہے جس نے رشتہ بنایا ہے بتائیے رشتہ میرے آپ کے باپ دادا نے بنایا ہے رشتہ دونوں نے بنایا ہے اور بتا دیا کہ یہ نا میرا دیکھنا مت تو کس کا حکم چلے گا کس کا قانون چلے گا ہمارے باپ دادا کا چلے گا باپ دادا کہتے ہیں کہ ان سے پردہ مت کرو اور کیونکہ یہ دور ساتھ رہتے آئے ہیں بچپن سے ساتھ رہتے آئے ہیں تو پردا پرداری نہیں کرو پھر سے شادی کیوں کرتے ہیں پھر شادی کیوں کرتے ہیں پھر ایسے سے تو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن, لیکن واقعی سب کام چلتے رہتے ہیں باپ دادا کا حکم چلے گا یا اللہ کا حکم چلے گا اللہ کا حکم چلے گا باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں وہ رشتہ ہمیں دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے تو حکم تو اللہ کا چلے گا تو منت مخافت ہی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں شادی جس نے اپنے میرے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی نہیں دیکھا اب غلط ہوگی ایمان یہ جدو حلاوت ہوگی کل میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اس کے قل میں موجود ہوگی یہ نہیں فرمایا کہ محسوس کر لے گا یا پائے پا پا پا گا بعد میں نہیں فوراً اس کو حاصل ہو جائے حلاوت ایمانی یہی حلاوت شیرنی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹھا مٹھاستا فرما دیتے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر بچائے لیکن وہ بات محسوس نہیں ہوئی اگرچہ ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی وجہ یہی میرے مشد میں فرمائی کسی آدمی کو بخار یا ملیریا ملیریا کا بخار ہو اس کے منہ کڑوا رہتا ہے اس کا ذائقہ خراب رہتا ہے بھئی شور نہیں تو اس کو کچھ بھی لذیذ چیز کھلا دو لیکن اس کو ضائع تھا اس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا وہ اٹھا دیتا ہے کہ نہیں ہمیں اچھا نہیں لگا پھر جب تک ہم سو فیصد حفاظت کرنے والے نگاہوں کی اور خالی نگاہوں کی نہیں جیسا کہ دیکھو بھائی حضرت نے یہ مضمون شاف فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا میں قسم اٹھاتا ہوں بل وہی کامل ہو جائے گا وہی ادا ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے گناہ وہ جان بجھ کرتا رہے بلکہ اس عمل کی برکت سے اس کو باقی دین پر چلنا آسان اور مزیدار ہو جائے کیونکہ یہ سرتاج ہے گناہوں کو چھوڑنے کا یہ سرتاج ہے سب سے بڑا سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے راستے کی ہے جو بڑی رکاوٹ کو دور کر لے گا چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی وہ اللہ کو پا جائے گا اور اس کی برکت سے اس کے دل کو جو بصیرت حاصل ہوگی تو اس کو وہ فرقان عطا ہو جائے گا حق اور باطل کا اور اس حق, حق پر عمل کرنا شروع کر دے گا حق اس کو حق دکھائی دینے لگے گا اور بری چیز اس کو بری دکھائی دینے لگے گی پھر ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے سلیم الفطرت بنایا ہے اچھی چیز جب دکھائی دیتی ہے تو اچھی چیز کو لیتا ہے بری کو نہیں لیتا خرابی جب آتی ہے جب برے کو اچھا سمجھنے تو اللہ تعالیٰ نے جلے گی یہ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسے لا الہ الا اللہ فرمعہ ہے کہ جو شرس و مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے لیے مثال میں اٹھائیں گے کہ چودھری کے چاند کے معنی میں اس کا چہرہ چمکتا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف ایک گرمی کے پڑھنے کے بعد نہ اس کو نماز کی ضرورت نہ اس کو روزے کی ضرورت نہ تلاوت کی ضرورت نہ اچھے کاموں کی ضرورت نہ اور گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت بلکہ کیا ہے کہ اس گرمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ منہ کالا کرنے والے اعمال سے یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمانا شروع کر اور نیکیوں منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی تو یہ پتا فرما دیں گے حتہ جو بالکل پاک صاف ہوگئے اللہ تعالیٰ سے ملے گا اسی طرح یہ نگاہ کی حفاظت جو ہے اس میں پورے کا پورا دین ہے نگاہ کی جو حفاظت کر لے گا انشاءاللہ پورے کا پورا دین پر عمل اس کو نصیب ہو جائے تو یہ حلاوت ایمانی جس دن میں آ جائے گی جب دل پاک و صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ محسوس ہونا بھی شروع ہو جائے گی محنت کرتے رہیں اور تجویز نہ لگائیں کہ کب ہم یہ اس درجے پہ پہنچیں گے کب اس مقام پہ پہنچیں. ہمارا کام محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ استعفال کر کے پاک و صاف ہو جانا ہے توبہ و استفاد ایسی چیز ہے کہ ستر بار کے دن میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد بنائے ستر بار بھی انسان سے گناہ ہو جائے تب بھی وہ اگر توبہ استعفار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب تک ان کے جسم میں ان کی روح ہے آخری سانس تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جوش محبت سے جوش رحمت سے وہ تین قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو عزتی وہ جلالی وقار مکانی میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا ہی حساب <سؤال> <ہوں سؤال> کہ سو بار بھی دن میں ایک گناہ ہو جائے پھر بھی وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا ندامت کے ساتھ اور اس آدمی کے ساتھ کے آئندہ نہیں کروں گا اگر کیوں گے تو اس سے وہ گناہ سجرت ہو جائے سو بار کی سجرت ہو جائے پھر بھی وہ مجھ سے معافی مانگے گا اس کو معاف کرتا ہی دوستو اللہ کا راستہ اگر مشکل کر لو تو مشکل ہے ہے نا اور اگر آسان کر لو تو بہت ہی آسان ہے آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشوار اپنے ارادہ کر لو جوش ارادہ کر لے گا انگریزی نے کہتے نا میک اپ یور جب ذہن جس چیز کا بن جاتا ہے کسی کو ناچنے کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے ناچنا ہے تو وہ اس کو ناچنا آسان ہو جاتا ہے so, معاشرے والے محلے والے اس کو ذکیر کریں کہ تو کیسا گٹیا کام کر رہا ہے بس اس کے سر پہ دھند سوار ہو جاتی ہے وہ ناچتا ہے دنیا والے کچھ بھی کہتے ہیں لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو دنیا والے اس کو کچھ بھی کہتے رہے شاید شہزادہ کچھ چارلس تھا اس نے جو ہے وہ کسی لڑکی پہ آشپ ہو گیا اور شاہی بہت لانت بلامت کریں گے تو کیسے گٹھیا کام کرے شاہی خاندان کو بٹا لگا رہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشرت ان کا مذہب یہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جو اعلیٰ جو طبقہ ہے ان کا وہ سب جانتا ہے اس کو اپنے مذہب پہ چلنا چاہتا ہے حضرت نے لکھا ہے سوریا بیگم کوئی عورت تھی ہندوستان کی وہ جب برطانیہ گئی تو ملکہ برطانیہ سے اس نے کہا کہ تم بھی ایسے ہماری طرح بال کٹوا لو مسلمان عورت ان کو کہہ رہی تو اس نے یہ جواب دیا کہ ہمارے یہاں عورتوں کا بال کٹانا قائد ہے ہم نہیں کٹواتے بلکہ برطانیہ نے جواب دیا یہاں مسلمانوں میں ایسی غلط شرمیاں پھیلائی گئی ہیں اور اپنے ہی دین پر عمل کرنے سے مسلمان افسوس ہے کہ ہیں تو غلط یہ کہ بات کہہ رہا تھا ہاں تو اس سے بہت کہا کہ دیکھو ایک گھٹیا کام مت کرو ہمارے شاہی خاندان کی روایات کے عزت کے خلاف ہے اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں تو کسی سے شادی کروں گا है نے کہا चाहते ٹھیک ہے اگر کرنا چاہتے ہو تم آزاد ہو لیکن شاہی خاندان سے پھر تمہیں نکال دیا جائے گا اس نے کہا مجھے منظور ہے تو جس نے है کے سر پہ جو دھند سوار ہو جاتی ہے پھر وہ کرتا ہے اس کو تو ہم لوگ اپنے اگر سر پہ है سوار کر لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہر حال میں راضی رکھنا ہے اور خطرہ ہو جائے تو معافی ہے رونا بس دوست تو یہی ہے کہ آسان کر لو تو ہے عشقر آسان جو دشوار کر لو تو دشواری ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ادارے کامل نصیب فرمائے اللہ تعالی نے جلد خاص نصیب فرمانا اور ہم کو ہمارے گھر والوں کو تمام دوستوں ہو اور ان کے گھر والوں پہ اللہ اپنے جلد خاص نصیب فرما دیا ایسا جلد نصیب فرما کہ ساری کائنات کی کمراہ کو جنسیاں ہمیں کھینچنا چاہیں تو بھی ہم ان کے نہ ہم آپ ہی کے بن کے رہیں اللہ ہم آپ ہی کے بن کے رہیں اللہ ہم آپ ہی کے بن کے رہیں اللہ ہماری اس وجہ کو اپنے قلم سے شرح قبولیت عطا تاثر ماندے اور ہم سب کو اپنا خاص اور مقرر وبلی اور بنا دیں اللہ تعالیٰ ہمارے مشدین کو جزائے جدید اللہ کے قبول مبارک و نور سے مرمر اللہ ہم کے تم کو درجات سے پور دکھا دیا قیامت تقسم فزاد متن متزن متب کا آکا فرماتے ہیں اور میرے خوشی کے صاحب عب علما عرب اللہ مجدور حضرت مولانا شاہجی صاحب کو یہ اللہ صحت کا میرا عادل اللہ کے زور کو قوبت سے بدل اللہ مبارک نقوب برکت اور ان کے مزہ میں ارشادات سے اور ان کی عبت کی برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں آج دوپہر ان شاء اللہ تو پہلے مغرب سے عشا وہاں مسجد فاروق اعظم ہیں پہلے بھی جا چکے ہیں محب اللہ شاہم کی طرح ان شاء اللہ وہاں غرین مقرر ہوا ہے مغرب سے عشا کے درمیان اصل کر کے ہم روانہ ہو جائیں گے اور وہاں مغرب پڑیں گے انشاءاللہ جس کو فرصت و سن سکے اور سن لے اور نہ سکے آ جائیں اللہ تعالیٰ بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ